الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله سبحان الله یہ آیا مبارکہ آج سورہ فاتح شریف کی آخری آئے مبارکہ کے متعلق کچھ سماعت کریں گے غیر مقدوب علیہم اللہ اس سے پچھلی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انعام والوں کا ذکر فرمایا اور اس آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا دو گروہ ان میں پہلا گروہ جو ہے وہ مقدوب علیہم جن پر رب تبارک وطالعہ کا غزب نازل ہوا اور دوسرا گروہ وہ جو گمراہ ہیں یہ ذہن میں رہے کہ مغدوب علیہم اور ولدعالین دونوں میں فرق ہے مغدوب علیہم جو ہیں یہ حق کو جان کر پہچان کر پھر انہوں نے چھوڑ دیا حق کے دشمن بنے اور دعالین جو ہیں انہیں حق کا پتہ ہی نہیں تھا اس لیے یہ دین کے مخالف بن گئے صحیح عقائد نظریات جو تھے ان کے مخالف بن گئے لہذا اس مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو پہچان کر حق کے دشمن بننے والے اور حق کو نہ جان کر حق کے دشمن بننے والے اور حق سے دور ہونے والے دونوں کی مذمت فرمائی اسلام کو فرمایا رب تبارک وطال نے کہ تم میری بارگاہ میں دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچا آگے دیکھیں جی حضرت سیدنا عبداللہ بن شکیق رضی اللہ تعالی آپ آکل سعد السلام کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عطے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو باد القرا میں آکل اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا آکال صاحب السلام وادی قرآ میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بما امرتا آپ کو کس چیز کا حکم دے کر بھیجا گیا ہے کیا حکم لے کر آپ تشریف لائے تو آکل صاحب اسلام نے شاہ فرمایا امیر تو ان اوقات ان ناسا حتہ یقون اللہ وقیم السلام تا و تکاتا آ کرے سامنے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں نماز اور زکوٰ کی طرف نہ آ جائیں تب تک میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں تب تک میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں کہتے ہیں کہ کل تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ المغدوب علیہم اور ولدعالین ان سے مراد کون ہے یہ کون لوگ ہیں جن پر رب تبارک مطالعہ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو راہ حق سے ہٹ گئے گمراہ ہو گئے بے دین ہو گئے کریم کر سعد اسلام شاہ فرمایا المقدوب الحم ال یہود ولدا لین السورا فرمایا کہ جن پر رب کا غضب ہوا جن پر رب کی لانت برسی وہ یہودی ہیں اور جو راہ حق سے ہٹ گئے گمراہ ہو گئے بے دین ہو گئے وہ عیسائی ہیں وہ نصرانی ہیں وہ کون ہیں وہ نصرانی, نصرانی, نصرانی, نصرانی, نصرانی ہیں اب دیکھیں جی مزید توضیع اس کی کرتے ہیں محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہدایت السراط المستقیم کہتے ہیں کہ سرات المستقیم جو ہے ناسبہ لیمبیائی ہی و ہی و اتباحم کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ راستہ اپنے نبیوں کے لیے رسولوں کے لیے اور نبیوں رسولوں کے ماننے والوں کے لیے مقرر فرمایا ہے واجا آلہ ہوں سراتن موسلن لمن سالکہ الہ میلا جنت ہی کماتے ہیں کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جو صرف یہ نہیں دکھاتا یہاں کھڑے ہو کے فیصلہ بات اس طرف پڑتا ہے میں نا یہ راستہ وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کا صرف راستہ نہیں بتائے گا بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے سے اندر داخل کر کے آئے گا ہاں یہ وہ راستہ ہے جنت کا راستہ اور فرمایا کہ خلا کے کائنات نے اس راستے کا خود تعارف کروایا رفطار نے تعارف کروایا اور فرمایا کہ پھر ایک امت جو ہے وہ اس اسی راستے کو چھوڑ کر کے امت غضب بنی جن پر لانت برسی رب تبارک کو مطالعہ کی فرمایا کہ اللہ عرف الحق ولم تب ہو حق کو انہوں نے پہچانا کتابیں موجود تھیں ان کے پاس ان کتابوں کے اندر رسول اللہ علیہ صد السلام کی ختم میں نبوت کے دلائل موجود تھے اور آخری بات یہ کہوں کہ اس کتاب کے اندر آکل علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی رنگت علیہ سام کی داڑھی مبارکہ علیہ السلام کی زلفوں کا گھونگریالہ ہونا بھی موجود تھا اتنا کچھ موجود ہے اس کتاب کے اندر کہ امام الانبیاء آئیں گے خاتم الانبیاء آئیں گے سارا کچھ موجود ہے اس کے باوجود حق کو جانتے ہوئے وہ دشمن بن گئے آکل علیہ اسلام کے مخالف ہو گئے اور فرمایا کہ دوسرا گروہ وہ ہے وہ آہل الدلال اللہ دین دلو ان مار فتحی میں دوسرا گروہ ان بے دینوں کا ہے جنہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں حق کو پہچانا, پہچانا, پہچانا, پہچانا ہی نہیں حق کو نہ پہچان کر کے حق کے مخالف رہے اور دین کو چھوڑے رہے میں اس سے مراد جو ہے وہ نسرانی ہیں اب پیاروں اور محترم بھائی رب تبارک بارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں مقدوب الحمدالین دونوں کے بارے میں فرمایا دعین اور مقدوب الحم لیکن دونوں کا رب نے نام ہی لیا رات تعالیٰ نے دونوں کا نام نہیں لیا وجہ کیا, کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آکل سعد السلام کے زمانہ مبارکہ میں اس وقت مقدوب علیہم حق کو جان کر حق کی مخالفت کرنے والے یہودی تھے صرف اور حق کو نہ پہچان کر کے حق کی مخالفت کرنے والے نسرانی تھے نسرانی تھے نہ سارا تھے آج کے دور کے اندر جتنے بھی حق کو جان کر کے حق کے مخالف ہونے والے ہیں اور دوسرے حق کو نہ جان کر کے حق کے مخالف ہونے والے ہیں تاکہ وہ بھی سارے کے سارے انہی دونوں صفات سے متصف ہو جائیں وہ بھی نہیں کی جماعت میں شامل ہو جائیں یہ ذہن میں رہے آج بھی جو بندہ حق کو جان کر کے پھر جناب حق کا مخالف بنتا ہے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے جی اور ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے کا دعوی بھی کرتا ہوں پھر جناب مخالفت کرتا ہوں رسول اللہ علیہ کے غلب دین کی ہیں آج کتنے لوگ ہیں جن کو ہماری تفصیر نموس رسالت سے تکلیف ہے مولوی عاشق رسول کے لانے والے حلبے مانڈے کھانے والے وہ کہہ دیں کہ تفصیر ناموس رسالت نہ چھپے بتائیں بھائی حق کو جان کر انہیں پتا ہے کہ یہ حق ہے انہیں پتا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے کے متعلق ہے پھر جناب کہیں کہ یہ نہ چھپے تو بتائیں میں ہم انہیں کیا کہیں پھر حق کو جان کے مخالف ہوئے نہیں ہوئے اور ان کے پیروکار جو ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں وہ حق کو نہ جان کر حق کا پتہ ہی نہیں انہیں ایسے ہی نہ بن کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ سارے وہ نسارا سے میں بدتر ہیں جی آگے دیکھیں جی کچھ مقامات اللہ تبارک وطال نے قرآن کریم میں بیان فرمائے یہ میں صرف آپ کو اس کی سرخیاں پڑھ کے سناتا ہوں فرمایا کہ یہود و نسارا یہودی مقدوب علیہم اور نسرانی نصارہ عیسائی یہ دوال لین ہے اور اب تبارک وطال نے سورہ معدم آج نمبر ستر میں فرمایا یہ دونوں گروہ ہیں یہ دونوں گروہ کیا ہیں لانتی ہیں یار باپ ذرا بتائیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جسے رب لانتی فرمائے اور میرے حبیب کی امت کا بندہ ایک فرد کھڑا ہو گیا کہے یار جسے رب لانتی کہے وہ اتنی ترقی کر گیا میں پیچھے رہ گیا ہوں مجھے بھی لانتی بننا چاہیے تھا اس سے بڑھ کر بھی کوئی گھٹیا بندہ ہوگا یار ہیں آگے دیکھے جی میں چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عدی بن ہاتم رضی اللہ تعالیٰ یہ, یہ بھی بھاگے ہوئے تھے ابھی کہنا نہیں پڑا تھا دوڑے ہوئے تھے یہ کہتے ہیں جی ایک دن میں آکال اس شام کے پاس آ گئے آپ بغیر امان لیے وہ تو یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں میں سے کسی کو امان دے دیتا آپ تو میری امان میں ہے تجھے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو پھر واقعی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا حضرت عدی بن حاتم حاتم تائی کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں میں نے کوئی امان نہیں لی نہ کو خط و کتابت کیا کسی سے میں ایسے چلا گیا کہتے ہیں میں جب گیا مسجے میں آکل سعد السلام تشریف فرمایا حضور مس میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ میرے جاتے ہی آکل سعد السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آکل سامنے یہ فرمایا انی لارجو ان يجعل اللہ میں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے, دے گا یعنی اللہ تعالیٰ تجھے میرے غلام بنا دے گا مجھے امید ہے کہتے ہیں کہ بس ابھی آکل علیہ السلام کھڑے ہوئے ایک لڑکا اور ایک خاتون مائی صاحبہ یہ دونوں علیہ السلام کے پاس آئے آ کے انہوں نے کہا ان لنا الے کا حاجا یار رسول ہماری ایک ضرورت ہے کہتے ہیں اتنا انہوں نے کہا آکال علیہ السلام نے کوئی دیر نہیں کی فورن حضور کھڑے ہو گئے میں بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں حتہ کدا آ جاتا ہوں ما نے ان کی ضرورت کو پورا فرمایا کہتے ہیں پھر آکال سامنے میرا ہاتھ پکڑا مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے حضور اپنے گھر لے گئے آکل شام اپنے گھر لے گئے کہتے ہیں میں جب گیا آکل شام کے گھر وہاں پہ ایک بچی تھی اس نے آکل ساتھ اسلام کے لیے بستر بچھا دیا آکل سام اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو کہتے ہیں مجلس تو بہن یہ تھے میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا سبحان اللہ میں آکل سام کے سامنے بیٹھ گیا کہتے فہمد اللہ واسنا علیہ ہے آکر شام اللہ تعالی کی حمد بیان کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی سما کالا پھر حضور نے فرمایا ما ماں یا لا روکا الا اللہ اے ہاتے تو لا الہ الا اللہ سے پڑھنے سے کیوں بھاگتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے کیوں بھاگ رہا ہے کہتے ہیں کہ ساتھ یا کل نے فرمایا وہ تو جانتا ہلتا تو جانتے حل من الہ کو اللہ سے بڑا بھی کوئی الہ ہے اللہ, اللہ تعالی سے سچا کوئی الہ ہے دنیا کے اندر جانتا ہے کسی کو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ، میں نہیں جانتا کل سامنے پھر فرمایا میں ان میں فرتکور اللہ اکبر وہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے بھی ہیں <سؤال> یہ کلمہ بھی بھاگنے والا ہے بولا بتا اللہ, <سؤال> اللہ اکبر کہنے سے بھاگتے پھرتے ہیں تو کہتے میں نے کہا حضور اکل سامنے پھر فرمایا وہ تالم السین اکبر و من اللہ کیا تو جانتے ہیں اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے کہتے میں نے کہا یار رسول اللہ نہیں میں نہیں جانتا آکل صاحب نے پھر خود فرمایا فن الہود مقدوب علیہ الکل سامنے میں یہودی وہ ہیں جن پر رب کا غزب نازل ہوا ہے رب نے جنہیں لانتی بنایا ہے اور عیسائی نسرانی وہ ہیں جو گمراہ ہیں کہتے اتنا سنتے میں نے حضور کی بارگاہ میرج کیا فینی مسلم حضور میں تو آیا ہی حضور کی غلامی میں آنے کے لیے میں تو آیا ہی کلمہ پڑھنے کے لیے ہوں کہتے ہیں بس آکل شام نے جیسے دیکھا سنن مجھ سے میں نے ساتھ ہی حضور کا چہرہ دیکھا کہتے ہیں فر آئے تو وجہ ہو تبستا فراہن آکل کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واضح کر رہی ہے حدیث شریف یہ تریم شریف میں حدیض شریف ہے آکل صاحب نے واضح طور پر فرما دیا یہودی وہ ہیں جن پر رب کی یہ یہودی مقدوب علیہم یہ وہی جماعت ہے جنہیں رب تبارک کو نے بندر اور خنزیر بنایا تھا کیا بنایا تھا بندر اور خنزیر بنایا تھا یار ان کی ترقی کو نہ دیکھو آپ آپ امام الانبیاء علیہ صاحب السلام کو دیکھو آپ رب کے قرآن کو دیکھو یار ہیں ان کے پاس دین نہیں رہا ان کی دنیا ہم نے سر میں مارنی ہے کہ نہیں ہے مسئلہ ہاں تو یہ کوئی ہم پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب یہ پھر آپ ایسی بات نہیں کرتے تو آپ کے جیب میں موبائل تو پھر انہیں کا ہے بابا جی کو بھی کسی نے کہہ دیا تھا لبرل صحافی نے اس نے کہا جی آپ پھر یہودیوں عیسائیوں یہ کے خلاف بولتے ہیں تو آپ جو ہے پھر ان کا موبائل استعمال کرتے ہیں ان کا اے سی استعمال, استعمال کرتے ہیں ان کا پکھا استعمال کرتے ہیں بابا جی نے فرمایا وہ ذریعہ ہمارے رب اور رسول کی زمین استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے رب رسول کی زمین سے دفاع ہو جائیں ہم ان کا موبائل بھی پھینک دیں گے ہاں جی کیسی بات ہے تو یہ ایسے لوگ ہمارے پتہ نہیں ان کے بکیل ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہاں جی پھر آپ ان کا موبائل استعمال کرتے ہیں پھر میں نے کہا ہم تو ان کی چیزیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں آپ کو کہ نہیں ہاں ان کی اگر عورتیں جو ہیں اگر وہ صحیح یعنی کہ پچھلا جو دین تھا ان کا اس پر ہوں آج تو ویسے ملے دو گئے ہیں سارے داری ہو گئے ہیں میں نے کہا ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ تو ہمیں نکاح کے بھی اجازت ہے بھائی کہ نہیں ہاں اگر یہ بات کرتے تو وہ بھی بات کرو نا تمہاری پھپھو جو پیچھے بچ کے بیٹھی ہے ہیں اگر عقیدہ اس کا دائیں بائیں ہو گیا تو ہم سے بچ گئی ہے تو اس کا مطلب سارے پوری باتیں کرو نا تھوڑی باتیں کیوں کرتے ہو آپ پھر کتنی سمے پڑا مسئلہ بھائی ہے ہاں اے ہاں اللہ تعالیٰ جو دن ہے آگے دیکھیں جی یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر ہے جی اب ذرا غور کریں جی ہم اپنی وہ یہودی مقدوب علیہم ہم لانتی ہیں نہ سارا بھی زلیل ہیں اب ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ حدیث سپا کے بخاری شریف کے اندر ہے کریم آکل سام کے غلام حضرت احبوس سعید خزی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آکل سام نے شاہ فرمایا لتب اون سن من کا نہ قبل کم شبرن شبرن وزیران بزرائن آکل سامنے رشا فرمایا کہ تم یہودوں نے سارا کی ایسے پیروی کرو گے ایک ایک ہاتھ بھی جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے وہ ایک عدیثے باغ میں الفاظ یہ ہزب نالا بن نہ جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ رکھا جائے وہ چھوٹا بڑا تو نہیں ہوتا جی برابر ہوتے ہیں نا آخر اس سامنے فرمایا تم یہود نسارے کی پیروی ایسے کرو گے ایک طرف یہودی کھڑا کر دو ایک طرف مسلمان کھڑا کر دو دونوں میں فرق ہی معلوم نہیں ہوگا بتائیں جی یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان اور آگے کیا فرمایا آکل صحت اسلام نے آکل سامنے فرمایا ہتہ الوداخلو حجرا جوہرا دب بن طبی تم وہ ہم آکل اگر یہودی اور نسرانی گو کے سوراخ میں داخل ہوا نا میں تم ضرور داخل ہو جاؤ گے تم کہو گے کہ میں نے ضرور جانا ہے شاہ بنے کے یارسول علی بننا سارا اس سے مراد یہودی عیسائی ہیں آک علیہ السلام فمن اور کو ہے کون وہی لوگ مراد ہیں اس سے حضور علیہ السلام کا علم دیکھیں حضور کی شان بھی دیکھیں حضور جانتے ہیں کہ یہ ہودی نسرانی جو ہے نا یہ آخر تک چلیں گے ہیں جی آگے دیکھیں جی امام ابن بطال رحمہ اللہ عیشہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آک علیہ صاحب السلام نے امت میں اٹھنے والے فطنے اور بے دینی جو ہے اس کو آک علیہ صاحب نے اس وقت بیان فرما دیا تھا اس وقت بیان فرما دیا اب یہ بات امام عینی بدر الدین عینی رحمہ اللہ کے حوالے سے نکل کر رہا ہوں آپ آٹھ سو پچپن ہجری میں وفات پا گئے اب چودہ سو چالیس سے اوپر جا چکے ہم چودہ سو چالیس سے اوپر یعنی آج سے چھ سات سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ کل صاحب اسلام نے جو اشاع فرمایا فرمایا حضور نے کہ تم لوگ یہود و سارا کی پیروی ایسے کرو گے کہ ایک ایک جوتا جوتا ایک جی برابر ہوتا ہے ایسا حال تمہارا ہو جائے گا وہ گو کے سراغ میں داخل ہوں گے تم بھی داخل ہو جاؤ گے آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس حدیث شریف میں یہودوں سارا کی مشابت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے فرمایا کہ مصر کے علماء بادشاہ اور قاضیوں میں یہ بات آ چکی ہے مصر کے مولوی بھی یہی ہو چکے ہیں مولوی ہو کر بھی وہ جناب ہوئی حال میں نے مصر کے مولوی دیکھے ہیں جی مولوی ہیں, پینٹ پہنتے ہیں مصر کے مولوی پینٹ پہنتے ہیں اور ٹائی لگاتے ہیں مصر کے عالم مفتی ان کا حال یہ ہے ایک دوست ہے ہمارے وہ کہتے ہیں میں مصر گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی خوبصورت داڑھی اس کی سفید کہتے ہیں نماز پڑھا کے ہٹے تو میں نے کہا بڑا سونا قرآن پڑھائی انہوں نے ان کی زیارتی کروا دیں ان کے مسجد کے لوگوں کو کہا تو وہ لے گئے اندر کمرے میں تو دیکھا تو اندر بغیر داڑھی کے بابا بیٹھے اس کی داڑھی نہیں میں نے کہا وہ تو بڑے داڑھی والے تھے ان کا وہ لٹکی ہوئی داڑی پر داڑھی الگ لٹکی ہوئی تھی بتائیں تو وہ اچھا آگے کیا فرمایا انہوں نے ماتے ہیں کہ بادشاہ بھی ایسے ہیں بادشاہ تو خیر ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں آج کل مولوی بھی ہمارے ہو رہے ہیں آج مدارس میں چلے جائیں نعوذ باللہ منظالے کے زور کے بعد آپ کو وہاں پہ قرآن حدیث پڑھتے وہ نظر نہیں آئیں گے بچے وہاں پہ انگریزی کتابیں اٹھا کے پھرتے ہوتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جا کے مہربانی کریں ہمیں بھی اکوالنسی دے دیں کیا سر میں مارنی ہے تم نے اتنے احمق اور پاگل ہو تم تمہیں ربت بارک نے اپنی واہی کا نور عطا فرمایا تم بھاگتے پھرتے ہو گند کھانے کے لیے یہ تو حالت ہو گئی ہماری یار مارے مارے پھرتے ہیں میں حقیقت کہتا ہوں ایسے لوگ پھر کبھی عزت نہیں پا سکتے جنہیں ربت بارک وطالگے قرآن جن کو ربطہ لگا قرآن عزت وہ عزت کہاں پائیں گے بھلا بتائیں اور آگے کیا فرمایا ماتے ہیں کہ یہاں کے قاضی جو ہیں ان میں بھی یہودیت اور نصرانیت آ گئی ہے وہ بھی ان کے پیروکار ہو گئے ہیں بتائیں ہمارے ہاں تو جج ہیں ہی سارے وہی ہیں اس وقت انہوں نے قاضی کہا ہے مطلب فیصلے قرآن حدیث کے مطابق کرتے تھے لیکن آج آج تو قاضی ہیں ہی نہیں ہیں جج اپنے آپ کو جج کہتے ہیں تو قانون بھی سارا فرنگی کا انگریز کا قانون ہے برٹش علاج چل رہا ہے یہاں تو بتائیں پھر بات کہاں جائے گی آگے دیکھے جی مزے کی بات حضرت امام کستلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نو سو تیئیس ہجری میں آپ مصر کے تھے آپ فرماتے ہیں کہ آکال شاید نے گو کا ذکر کیوں کیا آکال شام نے اشا فرمایا یہ حضرت امام کس کسلانی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ گو جو ہوتی ہے نا اس کی عمر سات سو سال سے زیادہ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے سات سو سال سے زیادہ عمر ہوتی ہے اور یہ چالیس دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اور سارے جانوروں میں سب سے تنگ کر تنگ ترین اپنے جسم کے حساب سے تنگ ترین سراخ جس میں یہ داخل ہوتی ہے سراخ اس کا گھر اس کا بس سب سے تنگ اس کا یہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آکلے سامنے گو کے ساتھ کیوں تشبیح دی اور بھی تو جانور ہوتے ہیں چوہے ہوتے ہیں چوہے سے تشبیح دے دیتے سام سے تشبیح دے دیتے اور بھی چیزیں تھیں کہتے ہیں نا اس کا سراخ جو ہوتا وہ تنگ ترین ہوتا ہے آکلے سامنے میں کہ ایک ایک بات میں تم یہود و تو کی پیروی کرو گے چھوٹی چھوٹی بات میں یہاں پہ تہذیب تھی مسلمانوں کی ایک اپنی کہ جناب سر پہ اماما باندھ کے رکھتے تھے سر ڈھمپے ہوتے تھے ان کے اور جناب کپڑوں میں تہبند میں ہوتے تھے لیکن جب سے انگریز آیا نا یہاں تو داڑھی ہوتی تھی ان کی ایک انیس سو چالیس سینتالیس کی نا دن کسی نے مجھے تصویر بھیجی ہے اس تصویر کے اندر لاہور کا ہی بازار ہے وہاں پہ جو بندہ کھڑا نا کپڑے بیچنے والا دکان والا کلاس مرچانٹ جسے جی کہتے ہیں یہ بعد میں آیا ہے پہلے کپڑے فروشی ہوتے تھے تو کیا ہوا وہ سر پہ امام باندھا ہوا ہے اس نے جی اس امام باندھا ہوا ہے سر پر اور دو بی بیاں ہیں پورے ٹوپی والے برقے میں ہیں اسے کپڑے لے رہی ہیں بتائیں جی وہ ان کا دکان پہ جانا نہ جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن یہ دیکھیں کہ تہذیب کیا تھی ہماری عورتیں برقے میں عورتیں پردے میں لیکن آج اس منحوس کے قدم لگے یہاں سے متفع ہو گیا لیکن اپنے کمینے سور ایسے تیار کر گیا یہاں وہ اسلام کے شاعر پر اسلام کے تہذیب کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں بتائیں بھائی نوبت تو یہاں تک آ پہنچی ہے رمت و تعالی نے حضرت مفتی عام رکھا فرماتے ہیں انگریز کو دیکھ دیکھ کر یہاں ہمارے لوگوں کو بھی دماغ خراب ہوئے انگریز یہاں آیا تو داڑھی منڈا تھا لوگوں نے داڑھی منڈوا دی پھر انگریز نے داڑھی یہاں تک رکھی یہ فرنچ کٹ کہتے ہیں اسے جیسے سعودی رکھتے ہیں یہاں تک داڑھی رکھی اس نے کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا مسلمان جس کو بھی دیکھو اس نے بھی داڑھی ویسے رکھی ہوئی انداز الگ اور کہتے ہیں پھر انگریز نے جناب یہاں پہ اونچوں پہ یہاں پہ مکھی کی طرح نا ایک تھوڑی سی اونچ رکھی یہاں پہ باقی ساری مڈو دیتا تو یہاں پہ تھوڑی سی رکھتا جس مسلمان کو دیکھو اس نے بھی ویسے رکھا ہوا یار انتہا نہیں ہوگی ویسے بیٹا مسلمانوں گھر میں پیدا ہو اس کے بالوں کا انداز یہود نا سارا جیسا ہو ہے ان کی تہذیب ایسی ایسی باریکیاں دیکھیں گے یار اس نے وہ فلاں فلم میں اینک کہاں پہ پھسائی ہوئی تھی وہاں پہنک اینک نعوذ باللہ اللہ کسی فلم میں ڈرامے میں دکھایا گیا جی عورتیں عورت برکہ پہن کے جا رہی ہو وہ کالا برکہ جو ہوتا ہے برکہ پہن کے اس نے اس طرح جو کر لیا نا آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گلی میں جا رہی ہیں برکہ پہنا ہوا ہے لیکن بازو یہاں تک چڑھائے ہوئے ہیں بھائی یہ کیا ہے پھر برقع پہننے کا فائدہ تمہارا کہ بازو تم نے اوپر کیا ہوگا کون سی گھر میں ہوئی ہے تمہیں کریما کرے سید اسلام میں کہ ایک ایک بات میں میں جیسے اس کا سوراخ تنگ ہوتے نا گو کا میں یہی حال تمہارا ہوگا تم بھی ایک ایک بات میں تکلف کر کے ان کی پیروی کرو گے اور ان کی پیروی کرنے پر یہ حودوں نے کی طرح غزب رفتار کو تعالیٰ کا اور لانت کا مستحق ہونا ہے اور حبیب کریمہ صاحب اسلام کی سنت کی کباب میں جنت کا داخلہ ملتا ہے یار ہاں آگے دیکھے جی حضرت سہیدنا سفیان بن ایا رضی اللہ تعالیٰ الرشا فرماتے ہیں ان من منفاصد من علما ففی شبح من الحد و منفسد من عباد ففی شب من سارا فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے مولویوں میں سے ہیں نا مولوی ایسے حضرت شیخ خل اسلام شیخلام شیخل شیخ علیحدہ ہے اسلام علیحدہ ہے, ہے اس کا جی تو وہ نوز بلزالک ایسا بتمیز بندہ ہے وہ باہر جا کے کیا کیا کہتا پھرتا یہود ان سارا کی مرضی کا دین کہتا پھرتا ہے یہودیوں نے اس سے سوال کر دیا نصرانیوں نے زلیلوں نے کہ گستاخ کو مارنا کیسا ہے اس نے کہا جی گستاخ اگر مسلمان ہوگا تو قتل کیا جائے گا یہودی عیسائیوں کا پھر قتل نہیں کیا جائے گا اس بتائیں یہ بھی کوئی بات ہے یار ہیں کیسی ہم اور پاگلوں والی سوچ ہے تمہاری تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے سب داڑیاں منڈوا دی اس نے اس کے سارے چیلے چماٹے اب ننگے سر ہو گئے ننگے سر اور جناب وہ ٹائی والے اور پینٹ والے وہ پتلون والے وہی حساب ہو تو فرمایا کہ مولوی میں سے جو گمراہ ہو جائے بے دین ہو جائے اس کا حال بھی وہی ہے یہاں لاہور کا سب سے بڑا اوقاف کی مسجد پتہ ہے آپ کو لاہور کی سب سے بڑی مسجد کون سی اوقاف کی ہاں آو ہوئی کیڑی نہ نہ او تھوڑی اور ہو رہا وہ کیڑی ہے داتا صاحب اس مسجد کا خطیب جو ہے نا باہر جا رہا ہے کہیں انگلینڈ برطانیہ جو بھی ہے بہرحال وہاں پہ, پہ پینٹ پہن کے کھڑا ہے پینٹ کوٹ اور اس نے اوپر فیس بک پہ لکھا ہے جیسا دیش ویسا بھیس یعنی میں رسول رہا کہ دین کو ماننے والا نہیں ہوں جہاں جاؤں گا ویسے کپڑے پہن لوں گا اور میں نے کہا ان کے دریا پہ چلے جاتے جہاں پہ اثر کے وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں ہوا لگا رہے ہوتے ہیں تو, تو تاکہ تمہیں بھی صحیح طرح ہوا لگ جاتی اور تم کہتے جیسا دیس ویسا بیس جی, جی جی جی یہی مستیاں کرنے جاتے ہیں وہاں اور کس لیے جاتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی نعت خون ہیں نعت خون جانتے ہیں یہ سارے ان کا حال بھی یہی ہے یہ پینٹ کوٹ پہن کے جناب باہر جا رہے ہوتے ہیں اور جناب ہماری قوم ادھر پاگل ہو رہی ہے یار کیا عاشق رسول ہے یہ بتائیں ہر چیز مڑوا دی انہوں نے جی رسول اللہ علیہ سام کا دین مڑ دیا باقی داڑی دا دی کیا رہ گی ان کے لیے نوز بلہ منظالک آگے دیکھیں مجھے ایک دوست ہے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی ہفتے کی رات کو نا اعتبار کی رات کو اس نے کہا سارے جتنے بھی ناج خان ہے بڑے بڑے یہاں کے وہ سارے ادھر جو ٹاؤن ٹون شپ ہے وہاں پہ کہتے ہیں رات کو سارے کلب میں ہوتے ہیں اور گھوٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں بتائیں اور وہی لوگ جب سٹیج پر چڑھ ہے تو ہمارے لوگ ایسے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں دیوانہ ہر چیز نکال کے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں یہی آپ کی گلی میں ایک بندہ یار اس نے ناد خانوں کی منتری لگائی ہوئی ہیں ناد خان بھی وہ جو رات تو اس کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں پھر وہ انہیں عاشق رسول بھی کہتا ہے انہیں منتھلی پیسے بھی دیتا ہے منتری دیتے ہیں انہیں بتائیں بارہ جی دیکھیں یہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ سات سو بانوے آپ کا وصال ہے آپ فرماتے ہیں وہ کلبا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہر وہ بندہ یہ غور سے سنیں ماتے ہر وہ بندہ جو آکل شام کی سنت سے منہ پھیرے ان کان عالمن اگرچہ عالمی کیوں نہ ہو فہ و مقدوب علیہم اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے ربط کا غزب ہے اس پر ہیں جی مات اللہ فوال اگر عالم نہ ہو پھر حضور کی سنت کی مخالفت کرتا ہے حضور کی سنت کو چھوڑتا ہے مطلب پھر وہ دول ہے پھر وہ عیسائیوں جیسا ہے اگر مولوی ہے تو یہودیوں جیسا ہے اگر عام بندہ ہے تو پھر عیسائیوں جیسا ہے آگے دیکھیں جی آج ہمارے بہت سارے لوگ یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جی یہودیوں اور عیسائیوں میں تعصب والی بات نہیں ہے یہودی عیسائی بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں یہودی اور نسرانی یہ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں دیکھیں فلاں کو پیسے دے دیے فلاں کو دے دیا فلاں کو دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا باتیں سنتے ہیں نا آپ بھی ہمیں بھی سناتے ہیں لوگ میرے ایک دوست ہیں وہ وہاں سے امریکہ سے آئے وہ کہتے ہیں جی وہ ذلیل ایسے کمینے ہیں وہ تو مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے مسلمان کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے اسے دور رکھتے ہیں اتنا تعصب ہے ان کے اندر اتنے نفرت کرتے ہیں ہم سے لیکن یہ یہاں بیٹھ کر ان پٹھے ان کے پڑ رہے ہوتے ہیں جی وہ تو جی بڑے روادار ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں اب یہ دیکھے جی یہ غزہ یونیورسٹی ہے فلسطین کے اندر اس کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر محمد سیام وہ کہتے ہیں کہ جب عراق پر یہود و سارا نے میزائل چھوڑے تھے ان میزائل پر یہ لکھا ہوا تھا اے مسلمانوں تمہارا رب اگر تمہاری مدد کو نہیں نہ آتا تو پھر ہمارے اس کو لو بتائیں اگر تمہارا رب تمہاری مدد کرنے نہیں نہ آتا تو پر ہمارے عیسیٰ کو خدا مان لو اسی کو پکار لو تمہاری مدد کرنے آ جائے گا بتائیں جن کے حال یہ ہوں جائیں جو اتنی اسلام سے نفرت رکھتے ہوں جو ہمارے خدا کو ماننے کو تیار نہ تو ہمارے علو کے پٹھے ان کے کسیدے پڑھ رہے ہیں آخری بات دیکھیں جی حضرت سیدنا اللہ سال بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ارشا فرماتے ہیں باتیں غیر المقوب علیہم اس سے مراد وہ بندہ ہے جو دین کے اندر نیا رائے اختیار کر لے دین کے اندر نیا راہ اختیار کر لے لبرل سیکولر بے دین نیچری لوگ جو ہیں سب نے نیا راج اختیار کیا ہوا ہے سارے کے سارے نیا رائے اختیار کر چکے ہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ سر سور جو ہے اس کا جو فتنہ ہے یہ دجال کے فتنے سے کم نہیں ہے دجال کے فتنے سے کم نہیں ہے اور دجال آ کر کم از کم اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے اس لیل نے داڑھی رکھ کے اسلام کا لبادہ اڑ کر آکل سادام کی امت کو آکلی ساطوسلام سے دور کر دی ہے آپ ماں کو اٹھا کے دیکھیں وہ پرانے علماء کیا کہتے ہیں آج کل کے مولوی ایسے لنڈے کے انگریز ہو گئے ہیں آپ پرانے علماء کو اٹھا کر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سر سید کے بارے میں جو نبود الب اللہ منظال ہے خود اسی سے کسی نے کہا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے آپ جیسے پڑا ہوا بندہ داڑھی کیوں وقت ہے اس نے کہا میرے یہاں پہ گلٹی ہیں گلے پر ان کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے کہا مجھے کیا لگے سنت کے ساتھ اور کسی اور چیز کے ساتھ بتائیں اس نے جنت اور جہنم کی توہین کی ہے اس نے فرشتوں کی توہین کی ہے اکل علیہ الام کے مرائے پر جانے کا انکار کیا ہے علیہ صاحب نے چاند کو ٹکڑے کیا اس نے اس کا انکار کیا ہے شریعت مبارک کے ایک ایک حکم کو پھیر کر رکھ دیا اس دلیل نے فرشتوں کو انکار کرتا فرشتوں کو نہیں مانتا کہتا ہیں انسان اچھے کام کرے تو خود فرشت ہے انسان غلط کام کرے تو خود شیطان ہے کہتے فرشتہ بھی یہی ہے شیطان بھی یہی ہے بتائیں حد نہیں بات کی رقب و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے ایک طرف آدم السام ہے ایک طرف شیطان کھڑا ہے بتائیں بھائی ایک طرف آدم ال سام ہے ایک طرف شیطان کھڑا ہے دو ایک کیسے ہو گیا بھائی آگے کیا فرمایا فرماتے ہیں بلدعلی نے نہیں سننا ہر وہ بندہ جو آکل شام کی سنت کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے حضور کی سنت کو چھوڑنے والا گمراہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آکال صاط اسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق تھا